الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذي اصطفى اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ صدق الله العزيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربشراخ علی صدری ویسر علی امری واحل امین عرب العالمین نماز جو ہم نے سلاد کا ترجمہ کیا ہوا اس کی حقیقت کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں معاشرتی فوائد کیا ہیں سب سے پہلے جب ہم نے سلاد کا ترجمہ فارسی سے لیا اردو زبان جو ہے یہ ایک مکسچر ہے زبانوں کے مجموعے کا نام اردو ہے اردو اپنی کوئی الگ سے زبان نہیں اردو خود ترکی کا لفظ لشکر کو جسے ہم ملٹری کہتے ہیں اردو کہتے ہیں فارسی اس میں ترکی میں اسی لیے ہمارے ایک پاکستان سے گئے تھے صاحب تو وہ ترکی میں انہوں نے دیکھا اردو کا بورڈ لگا ہوا تو اندر چلے گئے کہ یہاں پہ کوئی پاکستانیوں کا ہوگا تو پتہ چلا یہ ملٹری اکیڈمی ہے تو یا تو وہ لفظ جو ہم اردو میں بولتے ہیں عربی کا ہوگا زیادہ تر عربی مستعمل ہے یا فارسی کا ہوگا یا سنسکرت کا ہوگا یا کچھ ترکیس اس کے اندر اس لیے کہ جن کے دور میں یہ بنی تھی مغلوں کے زمانے میں تو یہ ان میں ترک بھی منگول تھے اور دوسرے علاقوں کے بھی تھے پھر ہمارے علما کی زبان فارسی تھی تو سلاد کا ترجمہ کیا گیا وہ فارسی سے لیا گیا فارسی میں عبادت کے لیے لفظ نماز استعمال ہوتا تھا لیکن وہ آتش پرستوں کی عبادت کے لیے استعمال ہوتا تھا آتش پرست ان کا جو آتشکر جلتا رہتا تھا اور اسے بجھنے نہیں دیتے تھے تو وہ آگ بھڑک رہے ہوتی تھی اور آگ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ شلوک پڑا کرتے تھے اس کا نام انہوں نے رکھا تھا نماز خاندان نماز پڑھنا جب وہ ہمارے یہاں آیا تو وہ نماز پڑھنا بھی ساتھ آیا حالانکہ ہمیں حکم نماز پڑھنے کا نہیں ہے ہمیں حکم ہے عقیم اسلح نماز کو قائم کر سب سے پہلی جو مسکنسپشن ہوئی جہاں سے پٹڑی ہماری الگ ہوئی اور نماز کی روح مر گئی وہ یہ نماز پڑھو ہے وہ آ کے سامنے کھڑے ہو کے اس لوگ پڑھ جاتے تھے ہم آ کے مسجد میں پڑھ کے چلے جاتے ہیں یہ ہے نماز خاندان ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں مسجدیں پڑھی ہوئی لیکن اقامت نماز جس کا تقاضا تھا وہ کسی اور چیز کا م کا اگر آپ عقیم سلاح کا ترجمہ اگر کریں آپ تو اس کا ترجمہ اگر مفہوم ادا ہو سکتا ہے تو یہ کہ رابطہ قائم کرو سلا ہوتا ہے رابطہ ٹھیک ہے فلاں کے ساتھ میرا سلا ہے یا نہیں ہے سواد کے ساتھ جو سلا ہے اسی لیے آپ کے احسان کا جو بدلہ دیتا ہے چونکہ وہ آپ کے احسان کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اس لیے اس کو صلاح کہتے ہیں وہ لنکڈ ہوتا ہے آپ کے کام کے ساتھ اسی سے بنا اتصال جوڑنا ٹو لنک اور یہاں کیا بنا اتصالات رابطے کروانے والی پاکستان میں کیا ہوتا ہے فلاں لنک موبل لنک فلاں لنک فلاں لنک یہاں کیا ہے اتصالات تو اتصال کا مطلب ہے لنک کروانا لنک جوڑنا رابطہ قائم کرنا تو اتصالات اصلاح جو ہے یہ ہے اصل میں رابطہ اق مسلات علی ذکری علیہ السلام کو جب رابطہ ہوا کوئی تور پہ اور اس کے بعد انہیں کام دیا گیا تو مسئلہ یہ تھا کہ اب کیا کریں گے پلٹ پلٹ کے تور پہ تو نہیں آئیں گے انہیں تو کوئی موبائل چاہیے تو فرمایا اکی مسلات علی ذکری میرے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لیے نماز کو قائم کر لینا عقم سلا ذکری جب میرے ساتھ کام ہو جب میری یاد آئے تو عقم صلاح صلاح کو قائم کر لین رابطہ جوڑ جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلا معراج میں المومنین صلاح جو ہے یہ مومنوں کی آج ہے رب سے ملاقات ہوتی ہے ان کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے اللہ نے مقرر کیا پانچ دن پانچ وقت آ ایک دن میں میرے ساتھ یہ اپوائنٹمنٹ دن میں پانچ بار ضرور مجھ سے رابطہ قائم کرنا تو اصل جو اس کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ رب کے ساتھ تمہارا ربط قائم رہے ٹھیک ہے نماز پڑھنا نہیں بلکہ رابطہ قائم کرنا اللہ کے ساتھ آ کے رابطہ قائم کرو اور اس کا طریقہ بتایا گیا جو آپ دیکھتے ہیں سجدہ ہے رکوع ہے قیام ہے یہ چیزیں جو بتائی گئی ایک پرفارما اس کا بتا دیا گیا اس کی ایک شکل سٹرکچر بتا دی گئی اچھا ایک ہے نماز کی حیت ہے تو حیت کہتے ہیں نا باڈی کو اسٹرکچر کو کہ ایک پرندے کی اسٹرکچر اس کی باڈی بناتے تھے حضرت عیسی علیہ السلام اور پھونکتے تھے ایک ہے ہی تو نماز کا اسٹرکچر نماز کی باڈی نماز کا بدن اور ایک ہے کیفیت السلاب اس نماز کی کیفیت اس کا روح یہ دو مل کر اس سلاح بنتی جیسے انسان ایک اس کا یہ فزیکل باڈی ہے اس اور ایک اس کے اندر موجود روح ہے ان دونوں کا نام انسان اور احکامات میں دونوں شریک اب جیسے ڈاکٹر جو ہے ایم بی, بی ایس ڈاکٹر میڈیکل ڈاکٹر اس کی فیلڈ ہمارا بدن ہے روح اس کی فیلڈ نہیں وہ دیکھے گا اسکین کرے گا آپ کے بلڈ ٹیسٹ لے گا آپ کی ایم آر کرے گا آپ کا فلاں اس کے بعد کہے گا جی آپ کو کوئی بیماری نہیں وہ رو کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ اس کو فیلڈ نہیں نماز کی ہے ہماری فقہ کا موضوع رہی پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے ہاتھ کام بندے ہوئے ہونے چاہیے کتنی دیر آدمی بھول جائے تو سجدہ صاحب کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس سب کا تعلق نماز کی باڈی کے ساتھ اور مفتی اس کے ساتھ بحث کرتا نماز کے بدن کے ساتھ ان میں کمی بیشک وہ کہہ دیتا ہے کہ نماز آپ کی ساقت ہو گئی ہے فاسد ہو گئی ہے ٹوٹ گئی ہے نہیں ہوئی دوبارہ پڑھو نماز میں سے رو نکل جائے تو چونکہ اس کی فیلڈ نہیں ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ چونکہ آپ نماز میں سبزی خریدنے چلے گئے تھے لہٰذا اب آپ کی نماز نہیں ہوئی نماز کا مقصد تو یہ تھا ایک آدمی کا مقصد یہ تو نا سارا دن جو ہے وہ فون ہو کے سامنے کھڑا ہو کے یا بوتھ پہ کھڑا ہو کے فون کان کے ساتھ گائے رکھے جب تک نمبر ملے نا تب تک فون ہونا گنا نہیں جاتا پچھلے کہتے ہیں گھنٹہ ہو گیا تم کھڑے ہو اور اسے پتا میرا کام کو نہیں ہوا چاہے دو گھنٹے ہو جائیں وہ جان چھوڑتا ہے بوت کی پلٹ پلٹ کے آتا ہے اب فرض نماز میں تو رابطہ ہمارا ہوا نہیں ہوا جس کا ہوتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے صوفیا نوافل پہ زور کیوں دیتے ہیں ہم نے پتا ہے وہ فرضوں میں ہمارا نمبر نہیں ملا تعداد پوری ہو گئی ہے فکری طور پر ہماری نماز ادا ہو گئی ہے لیکن یہ ون وے کمیونیکیشن تھا ادھر سے آواز جا رہی تھی ادھر سے نہیں آ رہی یا ادھر سے آ رہی ہوگی ادھر سے نہیں جا رہی ہوگی تو یہ ہے بدن ایک ہے نماز کا بدن ہے یا نماز کی حیت اور ایک ہے کیفیت السلح نماز کی کیفیت حیت السلاح جو ہے یہ ہے موقوتا ان نسلا تکانت علی المؤمنین کتابم موقوتا یہ وقت پر لکھی گئی وقت گیا تو نماز گئی اب عذاب ٹالنے کے لیے ہم اس کو قزا پڑھتے ہیں باقی جب بلایا گیا تھا اب نہیں آئے دوسری طرف یہ کہا گیا کیفیت کے بارے میں دیکھیے قرآن حکیم ہےت سے بہت کم بحث کرتا ہے وہ کیفیت سے بحث کرتا ہیت کے لیے ریفر کیا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عقیم صلا وہ آتزہ کہا تھا وہ اطی نماز قائم کرو زکوات ادا کرو اور رسول کی بات مانو یعنی ان کے بارے میں جو قوانین وہ بنائیں ما تاقم رسول و جو نبی دیں اس کو لے لو قرآن حکیم کثرت سے بحث کرتا ہے نماز کی کیفیت کے ساتھ حیت کے ساتھ نہیں پیغمبروں کے کسے ہیں علیہ السلام کی اتنی لمبی صورت ہے اس میں سے کچھ دور کو نماز کے لیے ہو جاتے کہ ایسے تقویر تم نے کہنی ہے پھر ایسے ہاتھ باندھنے ہیں پھر تمہیں ایسے جو ہے وہ فاتحہ پڑھنی ہے پھر ایسے رکوع کرنا ہے پھر اس میں یہ تسبیح پڑھنی ہے یہ حدیث کا موجود اسے رسول کی طرف ریفر کیا گیا ہے قرآن بحث کرتا ہے کیفیت کے ساتھ روح کے ساتھ قرآن ہماری روحانی خوراک ہے ہمارے بدن کی خوراک نہیں ہے ہمارے بدن کی خوراک اور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا ہے اور دل میں اترتا ہے ان فی عل کا اللہ ذکر عل منکان کسی کا دل ہو تو یہ دل میں جاتا ہے لہذا قلب اس کا موضوع ہے کیفیت کا تعلق قلب کے ساتھ تو قرآن ہیت کے ساتھ بحث نہیں کرتا قرآن بحث کرتا ہے کیفیت کے ہیت کے بارے میں حکم ہے ان نسلا تک کا انت المنی کتاب نماز مومنوں پر فرض کی گئی ہے وقت پر پڑھنا تو وقت بھی فرض ہے اور نماز بھی فرض یہ دونوں الگ الگ فرض ہے آپ کا جب دل کیا نماز پڑھنے پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ اس نماز کا وقت نہ آئے ہاں نوافل کے لیے رستہ چھوڑ دیا گیا اسی لیے چھوڑا گیا کہ جن کے وہ یہ کہیں کہ جی جنہیں جلنے کی حسرت ہے وہ پروانے کہاں جائیں اللہ ہم تو زیادہ پڑھنا چاہتے تھے آپ نے یہ چار کا فرض رکھ دیے زور کے پڑھو یہ ہے وہ اچھا مزے کی بات ہے کہ قرآن جو بات کرتا کہتا ہے وہ یہ کہتے ہیں اللہ زیین سلاتم دائمون اب دائم کو اگر آپ دیکھیں گے لغت کے اندر تو وہاں لفظ لکھا گیا ہے زد المؤقت نماز کیا ہے کتاب موقوتا اور دائم کیا ہے زد المؤقت پرماننٹ تو کیفیت پرماننٹ ہے ہیت موقوت زور کا وقت ہے زور آپ پڑھ لیں لیکن وہ کیفیت رابطے والی وہ مزہ وہ دائمی وہ مارکیٹ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہیے اللہ زین ہم اعلی صلاطم جو اپنی نماز پر دائم رہتے اور یہاں فرمایا کتاب موقع تھا وہ تو موقع وقت نکل گیا تو نماز گئی اور وہاں فرمایا دائیں میں رہتے ہیں. یہ کیفیت ہے کہ یہ ہے یہ جو آپ یہاں ادا کریں اس سے جو آپ کو آپ دیکھیں چارجنگ جب آپ لگا دیتے ہیں چارج جب آپ بیٹری کو کرتے ہیں تو اپنے گھر کی ساکٹ میں آپ لگا کے کرتے ہیں. پاکستان کی بات کرو یہاں تو ضرورت ہی کوئی نہیں لوڈ شیڈنگ ہی نہیں ہوتی لیکن جب آپ استعمال کرتے ہیں تو لے کے گلیوں میں نہیں ایمرجنسی لائٹ کو نکلتے ہیں پوری فیملی جا رہی ہوتی ہے ایک بندے کے ہاتھ میں وہ ایمرجنسی لائٹ ہوتی ہے پوری فیملی اس کے سارے چل رہی ہوتی ہے وہ کیا ہے وہ کیفیت ہے وہ جب ساکٹ میں لگی ہوئی تھی وہ ہے تھی اس کی جگہ معین ہے وہ گلی گلی تم نہیں لگا سکتے اس کو آپ نے گھر کی ساکٹ میں لگایا لیکن استعمال کہاں کیا آپ نے نماز پڑھو مسجد میں لیکن اس کی روشنی بازار میں بھی جانی چاہیے تمہارے ساتھ وہ ٹیکسی میں بھی تمہارے ساتھ ہونی چاہیے جہاز میں تمہارے ساتھ ہونی چاہیے کھیت میں تمہارے ساتھ ہونی چاہیے عدالت میں بیٹھو تو کرسی پر تمہارے ساتھ ہونی چاہیے حکومت کرو تو وہاں تمہارے ساتھ ہونی چاہیے دائم اللہ جی نے ہمارا دائم کا موضوع ہےت رہی ہے اور ہمارے سوفیات کا موضوع کیفیت رہی دیکھیے جو جس کی فیلڈ ہے روحانیت ان کی فیلڈ تھی جی انہیں نظر آتا تھا کہ بندے کے اعمال میں روشنی کوئی نہیں ہے لہذا وہ کہتے تھے اتنی نماز سے کام نہیں بنے اتنے نفل پڑھ صدقات دو ان کا جو تعلق تھا وہ کیفیت کے ساتھ وہ کیفیت پیدا کرنے کے پیچھے لگے ہوئے تھے کیفیت بندہ نماز سے باہر نکلے مسجد سے باہر نکلے تو فیوز نہ ہو جائے وہ ہر جگہ جلتا رہے وہ چراغ راہ ہے وہ لائٹ ہاؤس ہے جو لوگوں کو روشنی دکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا سراج ا منیا ہم نے آپ کو وہ چراغ بنا کے بھیجا جو نور پھیلا دیتا ہے روشنی پھیلا دیتا ہے ہر ایک کو نور دکھاتا ہے ہمارے صوفیاء کا زور کیفیت پر زیادہ رہا جس پہ آج میرا بھی زیادہ زور رہے اس لئے کہ جس کو آپ نے محفوظ کرنا ہے وہ کیفیت ہے جب آپ ریچارج کرتے ہیں بیٹری کو تو وہ جس چیز کو اپنے اندر محفوظ کرتی ہے وہ کیفیت بجلی کی ہوتی ہے تاریں ساتھ نہیں لے جاتی وہ وہ بجلی کے ساتھ جب لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ اس کی کیفیت کو آپ دیکھیں تار میں جب بجلی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو کوئی فرق اس کے رنگ میں آپ کو نظر آتا ہے آنکھ سے دے کر پتا چل سکتا کہ یہ لائف تار ہے اور یہ جو ہے ڈیڈ ہے وہ تو ہاتھ لگاؤ گے تو وہ تمہیں بتائے گی کہ مردہ ہے کہ زندہ ہے اس طرح جس کے اندر کیفیت تو ہوتی ہے یہ تو پتا بعد میں چلتا ہے کہ جو ہاتھ لگائے گا جو بزنس ساتھ کرے گا جو پڑوس میں رہے گا اسے پتا چلے گا کہ یہ کرنٹ مارتا ہے کہ نہیں ایک صاحب کے بارے میں جب صاحبہ نے کہا بڑا نیک ہے تو آپ نے فرمایا اس کے پڑوس میں رہے ہو اس کے ساتھ کبھی سفر کیا سے کبھی ادھار سدھار کا معاملہ کیا ہے? فرمایا نہیں فرمایا کیسے کہہ سکتے ہو تم کہ نیک ہے رنگ سے تو نہیں پتا کیا تو وہ ریچارجیبل جو ٹارچ ہے یا ایمرجنسی لائٹ ہے وہ بجلی کی کیفیت لیتی ہے اور اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہمیں مسجد میں اس لیے بھیجا جا رہا جاتا ہے کہ جاؤ رب سے ربط کرو اور وہاں سے بیٹری ریچارج کرو اور پھر محلے میں جاؤ اس کو سیو کرو اللہ زی نا سلاۃ یو بعض میں خرابی ہو جاتی ہے ان کا کیپیسٹر خراب ہو جاتا ہے وہ نہیں رکھ سکتا اپنے اندر آپ لگائے رکھیں لائٹ جلتے رہ گے کہ چارجنگ ہو رہی ہے اب چار دن بھی لگائے رکھیں ماشاء اللہ لیکن جب بھی آپ لیڈ نکالیں گے اور جلائیں گے تو تھوڑا چلاکا مارے گی اس کے بعد ایمرجنسی لائٹ ختم ہے پتا چلتا ہے جی یہ چارجنگ محفوظ نہیں رکھتی ہمارا بھی آج کل حال یہی ہے چارجنگ میں ہم لگے ہوئے ہیں لیکن محفوظ کوئی نہیں رکھتے بس مسجد میں ہی اللہ سے ڈرتے ہیں ہی دو سیڑھیاں اترتے ہیں تو بلینک ہو جاتے تو وہ اس سے چارجنگ لیتی ہے اور پھر ہمیں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں استعمال کرتی ہے مسجد میں ہمیں اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہاں سے چارجنگ لو جہاں ضرورت ہو وہاں یہ کام آ جب تم تولو تو نماز وہاں تمہارے ساتھ ہو اور تم پورا تولو ماپو تو پورا ماپو وہاں روشنی ہو اس روشنی میں دیکھو ہمارے صوفیاء نے اس بارے میں ان کے نزدیک اگر آپ نماز اس جذبے کے ساتھ نہیں پڑھتے جس جذبے کے ساتھ آپ کو پڑھنے کے لیے بلایا گیا ہے تو وہ تو فراڈ ہے اپنے ساتھ بعض نے اسے کہا کہ یہ خود فریبی ہے آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں بعض نے کہا یہ خدا فریبی ہے یخادعون خاد اللہ لیکن بھاران ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ حیت کو چھوڑ دیا جائے اس لیے کہ بدن نہیں ہوگا تو روح کہاں جائے آئے گی جب تک بدن ہے روح کی گنجائش موجود ہے کبھی نہ کبھی اللہ کرے گا کوئی نہ کوئی چیز حاصل ہو جائے گی اقبال نے بھی کیفیت پر زور دیا فرماتے ہیں کہ مسلمان میں خوں باقی نہیں کیوں محبت کا جنوب باقی نہیں نماز محبت کا اتم مظہر ہے نماز محبت کا کی سب سے بڑی ادا ہے کہ آپ کو برائے راج جب آپ کسی سے بیت کلف ہو جاتے ہیں آپ کا پیار بڑھ جاتا ہے تو آپ اس کو اپنی بیٹھک تک دسترس دیتے ہیں میں تمہیں اراج المومنین رب کو جب بہت زیادہ پیار آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بلا لیا یہ سب سے اتم مظہر ہے محبت محبت کے بغیر پڑی جائے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے تھانے میں جا کے بستہ تب آدمی جو ہے مہینے میں ایک دفعہ حاضری دے کے آتا ہے تو اصل جو اس کا اس کی روح ہے نماز کی وہ محبت ایک صاحب فرماتے ہیں اقباب کی طرف بھی میں آتا ہوں کہتے ہیں کہ فے فند فریب تے دغا بازی یہ تینوں اصطلاحات جو ہے یہ فراڈ کی مختلف قسمیں فے فند فریب تے دغا بازی باجو عشق نماز پکھنڈ ہوئے واجب فرض احکام تمام سوکھے اوکھی چاند پریت دی پانڈوے کھڑے ہو جانا رکو کر لینا سجدہ کریں دو چار منٹ کا کام ہے میاں یہ سارے سوکھے اچھا دس منٹ میں ہو جاتے ہیں اور چاند پریت دی پانڈوے یہ محبت کے تقاضے پورے کرنا یہ بندے کو مار دیتا ہے قدم قدم پر قربانیاں مانگتا ہے کبھی اسماعیل کو لٹا دیتا ہے کے نیچے کبھی چھوٹا سا بچہ چھوڑ کے صحرا میں جاؤ جلے جاتے فی فند فریب تے دگا بازی باجو عشق نماز پکھنڈ ہوئے واجب فرض اکام تمام سوکھے اور چان پریت دی پنڈ ہوے ملے رانجنا یار جے بت خانے اکھی سکھ کے جڑے ٹھنڈ ہوے جب ملاقات ہوتی ہے تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی اس نے کیا فرمایا فرمایا جو ای لچ پور رہا تو اے نی فصلا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی یار بت خانے بھی مل جائے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے تمہیں مسجد میں نہیں ملتا مسجد سے نکلتے ہو تو خوش خوش نہیں نکلتے ہو جگ ناراض جلال پویں خانے یار دے والے نہ کنڈ ہوے اقبال فرماتے ہیں مسلمان میں خون باقی نہیں محبت کا جنو باقی نہیں صفیں کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کہ جذبے اندروں باقی نہیں نماز کی کیفیت کوئی نہیں ایک وہ بات تھی کہ ایک سجدے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات گزار دی یار کیا تھا اس سجدے کوئی ٹھنڈک مل رہی تھی تو دل نہیں کرتا تھا نا سار اٹھانے پہ ایک ہمیں مرغے کی طرح چونگے مارتے ہیں؟ وہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے میں تو پتہ ہی نہیں نماز کہتے کس کہ کو ہیں کبھی کیفیت امبے ہاں ہی نہیں ہوا. تو ایک ہے نماز کا بدن جس سے فقہ بحث کرتی ہے اور اس کے تقاضے پورے ہونے پر وہ آپ کو فٹنس رپورٹ دے دیتی نماز ٹھیک ہوگی اب جس نے پڑھی ہے اسے تو پتا ہے کہ اس نے کیا پڑھا ہے وہ نماز میں رب کے سامنے کھڑا تھا یا کپڑے کی دکان پر تھا یا کرایہ دار سے کرایہ لے رہا تھا یا یار سے جھگڑا کر رہا تھا یا سبزی کی دکان پر سبزی خرید رہا تھا اسے تو پتا ہے نا یا اسے پتا ہے یا اس کے رب کو پتا ہے اب ان نمازوں کا امپیکٹ ہمارے اوپر وہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے لہذا معاشرہ بے نور ہے معاشرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے کیوں اس لیے کہ جتنی بھی ایمرجنسی لائٹیں ہیں وہ مسجد میں تو لگی رہتی ہیں مسجد سے نکلتی ہیں تو جلتی کوئی نہیں کیفیت محفوظ نہیں ہوتی بار بار نمازیوں کا نام لے کر جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ ہمارے اندر کیوں پیدا نہیں ہوتی اس لیے کہ ہماری بحث تو بدن کے ساتھ کیفیت کی طرف ہم نے توجہ ہی نہیں کبھی آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھوک کی حالت میں نماز مت پڑھو کیوں کیفیت پیدا نہیں ہوگی تم رب کے سامنے نہیں کھڑے ہو گے روٹیوں کے پیچھے تم دوڑ رہے ہو گے ابھی سلاد بھی بنانا ہے پھر جاؤں گا مولیاں بھی لے کے آؤں گا پھر چٹنی بناؤں گا تھوڑا سا چار بھی نکالوں گا آج اگر فلان چیز بھی ہو جائے تو السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ تو بھوک کی حالت میں نماز پڑھنے سے رکو سجود پر کوئی فرق نہیں پڑتا فرض فرق پڑتا کیفیت پر فرمایا بال اور براز چھوٹا اور بڑا پیشاب ان کی کیفیت میں نماز مت پڑھو اگر ان میں سے کوئی محسوس ہو رہا ہے تو اللہ کے بندے دو منٹ لگیں گے جاؤ فارغ ہو گیا آدمی کہتا ہے نا دو سنتے ہی ہے نا کیا جاؤں گا پھر وضو کروں گا پھر آؤں گا اتنی دیر لگ جائے گی بس چٹ پٹ نہ آتا ہے نا کل کوسر والا سر پاڑ کے تو ختم کر نہیں جا کے بیٹھ جاؤں گا باتھ روم میں اپنے کو اس کے بعد بھوک کی حالت میں اور دو خبیث چیزوں کی حالت میں خوبصوری نہیں ہے پیشاب بڑا اور چھوٹا بولو براز اس کی حالت میں نماز مت پڑھو کیوں کیفیت ختم ہو جائے گی نماز کا مقصد ختم ہو جائے گی وہ چیز ہم تو رکاتے ہیں گنتے اور قیامت کے دن گینی نہیں جائیں گی تو لی جائیں گی یہاں شاید کا چھتا لگتا ہے نا بڑے بڑے موٹے چھتے ہیں ہمارے یہاں لوگ دیواریں پھلان کے جا کے اتار کے لاتے ہیں اندر سے چٹانگ نہیں نکلتا پتا نہیں کتنی شہد کی مکھیاں بھی مار کے آتے ہیں شہد اتارنا ایک فن ہے وہ تو جناب شہد کے چھتے کا توڑا بوڑا کر کے رکھ دیتے ہیں. اسی طریقے سے ہو سکتا کسی کی نماز لمبی ہو گئی ہے لیکن اس اندر کچھ بھی نہیں ہے ہماری نمازوں نے ہمارے معاشرے کو بے نور رکھا ہے کوئی فائدہ کوئی نہیں ہوا نمازی چلتے پھرتے ہیں لیکن وہ فیوز بلب ہیں سارے جی تو عرض کیا تھا کہ یہ جو نماز ہے یہ تو موقعت ہے موقوط ہے اور جو کیفیت ہے وہ اللہ زین سلاطم دا دائمون وہ بازار میں جا کے بھی نماز میں ہوتے ہیں جب ہمارے الی اللہ کہتے تھے نا اب تو دو نمبر پروڈکشن آ ہے نا جو اصلی والے ہوتے تھے وہ جب کہا کرتے تھے نا کہ نماز کی کیفیت دائمی ہوتی ہے مومن ہر وقت نماز میں ہوتا ہے تو ان کے کہنے کے نماز کی کیفیت میں ہوتا ہے جس طرح وہ نماز میں رب کے قانون کا پابند ہوتا ہے اسی طرح سے وہ بازار میں بھی رب کے قانون کا پابند ہوتا ہے تو اس کی تجارت بھی اس کی نماز ہوتی ہے اس کا حل چلانا بھی اگر وہ حل کو سیدھا رکھے اور ساتھ والے کے بننے میں نہ گسائے تو اس کا اس کی وہ حل بھی اس کی نماز ہوتی ہے اس لیے کہ اسی طرح اللہ کے قوانین کا خیال رکھتے ہوئے وہ حل چلاتا ہے جس طرح یہاں اصل میں جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سکھاتی ہے رب اور یہی پابندی آپ نے باہر جا کر کرنی جو کورس آپ کو یہاں کروایا گیا ہے وہ اس لیے تو نہیں کروایا جاتا کہ آپ باہر نکل کے اسے بھول جائیں تعلیم جو آپ کو کروائی جاتی ہے گاڑی کی اور آپ کو تمام ایک تو گاڑی کے اندر کی تعلیم ہوتی ہے یہ کلاچ ہے یہ بریک ہے اور یہ گیئر ہے اور یہ فلاں چیز ہے اور ایک باہر کی ہوتی کہ یہاں سے مڑنا ہے یہاں سے نہیں موڑنا یہاں نو انٹری ہے یہاں سٹاپ نہیں کرنا یہ مسجد کے اندر تو آپ کو اندر کی تعلیم دی جاتی ہے اور باہر دیکھو یہ کسی پہ ظلم نہیں کرنا فلاں چیز نہ حکمت کھانا فلاں چیز اس طریقے سے نہیں کرنا پڑوسی کو ستانا نہیں ہے ورنہ ایمان کی نفی ہو جائے گی لائسنس ضبط کر لیتے نا اب باقاعدہ انہوں نے لکھا کہ بھئی اتنے ریڈ پوائنٹس اگر ہو جائیں بندے کے تو لائسنس وہ واپس لے لیں گے کہ آپ اس قابل نہیں ہیں اسی طرح ایمان بھی واپس لے لیا جاتا حضور نے نہیں فرمایا اللہ کی قسم جو پڑوسی کو ستاتا ہے اس کا ایمان نہیں وہ بتا کب واپس لے لیا جاتا یا آپ پڑھتے رہیں پیچھے سے لنک ختم کر دیا جاتا آپ کی لسٹی میں سی ختم ہو جاتی دنیا میں پڑھتے رہیں گے جنازہ بھی ہو جائے گا شادی بیاہ بھی ہو جائے گا لیکن اللہ کے یہاں جب جائیں گے تو پتا چلے گا یہاں تو آکونٹ, اکاؤنٹ ہی کوئی نہیں فرمایا واقعم نہ علا ما املوم فجال نہ ہو ہبا امن <مَّنصُورًا> پھر ہم آگے بڑھیں گے ان کے ان عملوں کی طرف جو انہوں نے کیے ہوئیں گے اور ان کو ٹھوکر مار کے ہم ہبا امن سورا اڑتی ہوئی بنا دیں ٹھوکر سے ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں جس چیز کو اللہ تعالیٰ ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں فرمایا ٹھوکر سے اڑا کے رکھ دوں گا اس لیے کے اکاؤنٹ کوئی نہیں پتہ نہیں کس بات پر پتا واپس جمع کروا لیا جب آپ گلتی کرتے تو آتے ہی اگلا کہتا نا جیب لہسن ملک کسی جگہ بھی پڑوسی کو ستایا آپ نے جیب لہسن ملکیا اب پڑھتے رہو نماز تو کیفیت دائمی ہونی چاہیے جس طرح یہاں رب کے قانون کی پابندی کرواتے ہو فیلڈ میں اسی طریقے سے بھی ہونا چاہیے اور ہر شعبہ زندگی کے بارے میں اسی طریقے سے ہونا چاہیے رب صرف مسجد میں نہیں بیٹھا ہوا وہ تمہارے گھر کا بھی ایک فرد ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے آتے ہیں اس کو تھوڑا سا مسکا لگاتے ہیں خوب وضو کر کے جناب علی داڑھی کو کنگھی شنگی کر کے یہاں اس کو تسلی دے جاتے ہیں کہ نہیں جی بندہ جو ہے بس جو باہر نکلیں گے کیمرے کے رینج سے نکلتے ہیں یہ ہوتا ہے نا جہاں پتا ہوتا ہے کیمرا ہے تو فوراً جناب پیچھے سے ایک سو چالیس سے فوراً روک کے اسے اسی پہ کیا جو کیمرے کے رینج سے نکلے پھر کلی دبائی جائیں پھر ایک پہ لے گئے ہم اللہ کے ساتھ یہ کرتے مسجد میں آئے بڑے فرما بردار ہیں لاکھ کہیں جی پاؤں ادھر جوڑ لو نہیں جوڑیں گے کے درمیان میں نہیں جی ایک بالشتی فاصلہ رہنا چاہیے یہ پاؤں ادھر سے ادھر نہیں سجے پیر دے انگوٹھے دی ہوا نہیں نکلنی چاہیے اس کو پکڑ کے بیٹھے دوسری طرف دس کنال زمین کھا جائے کسی کی کوئی پرواہ کوئی نہیں یہاں انگوٹھے گی آواز نہیں نکلنی چاہیے کیوں یہاں کیمرہ لگا ہوا ہاں جوں یہاں سے باہر نکلیں گے پھر کلی تو بات ہے یہ سائیکی غلط تم جب مسجد سے باہر نکلتے تو رب تمہارے ساتھ جاتا ہے ہوا ماں کو مئی نماکن تم تم ٹیکسی میں بیٹھے ہوتے ہو, تمہارے ساتھ بیٹھا ہو. نجوا سلاسطن اللہ ہوا راب تین سر گوشی کرنے والے نہیں ہوتے کہ چوتھا وہ ہوتا ولاحم ست اللہ ہوا ساتھ نہ پانچ ہوتے ہیں کہ چھٹا وہ ہوتا جب تو گھر جاتا ہے وہ تیرے ساتھ تیرے گھر میں ہوتا اگر گھر میں ہم اللہ کے تذکرے کریں نا اس طریقے سے جس طرح ماموں کے ہوتے ہیں چچا کے ہوتے ہیں ابو کے ہوتے ہیں دادو کے ہوتے ہیں فلاں بچے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے گھر کے کوئی فرد رب کے تکرے ہوں تو اولاد کو بھی پتا ہو کہ اس گھر میں کوئی اللہ نام کی ہستی بھی ہے اولاد کو بتاؤ کہ نہیں بیٹا اللہ اس پہ راضی نہیں ہے بیٹا دیکھو یہ اللہ اس پہ ناراض ہو جائے گا دیکھو بیٹا اللہ یوں کہتا اسے پتا چلو یہ اللہ بھی ہمارے گھر میں کوئی دسترس رکھتا ہے اس کا بھی کوئی عمل دخل ہمارے گھر میں ہے ابو صرف امی سے نہیں ڈرتے اللہ سے بھی ڈرتے ان کی بھی مانی جاتی ہے اسے بھی پتا چلے گا بچے کو بچہ بھی آستہ آستہ سوچے گا کہ یہ کوئی کام ایسا کرنا چاہیے جو لائن اینڈ لینتھ میں اور اللہ تعالیٰ کے حدود سے باہر نہ ہو اتنا تذکرہ اللہ کا ہونا چاہیے بیٹا اللہ کا نام لے کے کھاؤ بیٹا اللہ کا نام لے کے پیو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ گھر کا فرد بند اسے اگنور کرنا ممکن نہ رہے بچے کورس سلیٹ ہوتے ہیں تو میں گھر میں جو زیادہ سختی کرنے والا ہوتا ہے نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کو تو کوئی بھی نہیں جو بھی اٹکل پچو لگاؤ اس کو ہم سیدھا کر لیتے اور یہ جو ہے نا امی یا ابا دونوں میں سے کوئی ایک یہ تو بڑا کایا یہ بالکل نہیں کابو میں آتا اچھا اگر ماں نے باہر جانے سے روکا ہوا ہے تو ابو کہتا ہے کہ چلو بیٹا باہر چلو کہتا میں امی سے پوچھ کے آتا ہوں اسے پتا ہے کہ باہر جانے کے لیے کہاں سے ایگزٹ ویزا ملتا ہے روکا ہوا کس نے ہے اسے پتہ ابو نے نہیں روکا روکا امی نے اور وہیں سے ایگزٹ ویزا ملے گا اچھا گیا امی نماز پڑھ رہی ہے پہلی رکعت چار رکاتے امی نے پڑھ ابو باہر کھڑا اب امی نے اسلام پھیرنا ہے بچے کو اس نے این او سی دینا ہے پھر بچے نے ابو کے ساتھ جانا ہے اگر اللہ کو گھر میں متعارف کروایا ہوا ہو تو بچے کو اللہ سے بھی پوچھنے کی عادت پڑ جائے کہ اس نے تو میری مار باپ دونوں کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اصل اتارٹی تو اللہ ہے یہ کیفیت کے بندہ اللہ کو مسجد سے ساتھ لے کر جائے مسجد میں بند کر کے نہیں کہ ٹھیک ہے صبر کرو ہم دو گھنٹے کے بعد پھر آئیں گے پھر ملاقات کریں گے تم ادھر ہی رہو باہر نہیں نکلنا سڑکوں پہ نہیں آنا حکومت بھی یہی کہتی ہے نا ہاؤس اریسٹ اللہ کو کیا ہوا ہے مساجد میں رکھو اسے بند باہر کیا ہو رہا ہے اس پہ مت بولنے دوست ہم بھی یہی کرتے ہیں اپنی اپنی جگہ ہم ہم نفسے ماہ ہم کم ترج فرعون نیست ہم رہے کی تو فرعون بنا ہوا ہے نا جہاں اس کا بس چلتا ہے, اتنی جگہ پہ اس کی فرعونیت چلتی ہے. جس کے نیچے چپڑاسی ہے اس کی چپڑاسی پہ چلتی ہے. جس کے نیچے دو چار سو ہے اس کی دو چار سو پہ چلتی ہے جس کے نیچے چودہ کروڑ ہے وہ چودہ کروڑ پہ چلتی ہے. نفسے ماہ ہم کم ترج فراؤ نیس لیکن او را میں بڑا مسکین سا بندہ ہوں بس یہ دو چار بندے پھنسائے ہوئے ہیں میں نے ان پہ حکومت کر رہا ہوں میں یہی میری خدائی ہے ان پہ میرا حکم چلتا ہے تو ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیتے ہم بھی کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے تو اللہ کو یہاں رہنا چاہیے یہ تو اللہ کا گھر ہے اللہ کا گھر تو یہ ہے ہمارے گھر میں اللہ کیا کرے گا تم یہاں رہو دو گھنٹے کے بعد پھر ملاقات ہوگی اب باہر جو کچھ مرضی ہے کر پھر منہ دھو کے آ جاتے ہیں دو گھنٹے بعد یا تو دو گھنٹے بعد دھو کے آتے ہیں ہمارے یہاں بعض لوگ ایسے بھی ہیں دیہات کی بات کرتا ہوں جن کی زمینیں نہیں ہوتی بعد کی زمینیں ہوتی ہیں یہ کوئی سائیکولوجیکل بیماری بھی ہوتی ہے فصل دوسرے کی کاٹتے ہیں اثر پڑھ کے جاتے ہیں اس لیے کہ اثر کے بعد یہ موسم ہوتا ہے ان کا کاٹنے کا وہ کہتے ہیں ذرا جانا جی وہ چارا وغیرہ لے کے آتے ہیں اثر کے بعد اثر کے بعد جاتے ہیں اثر کی نماز پڑھ کے کسی کی فصل کاٹ کے لائیں گے اور وضو بھی نہیں ٹوٹے گا اسی وضو میں مغرب کی نماز پڑھیں اس لیے کہ یہ میرا فرض اور وہ میرا پیشہ ہے دونوں الگ اکوپیشن اور ڈیوٹی الگ الگ یہ تو فرض ہے اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے یہی سائکیسم تھی ان کی اس قوم کی قوم شعائب انہیں سمجھ نہیں لگتی تھی کہ آخر نماز کا ہمارے بزنس کے ساتھ تعلق کیا ہے قالو یا شعائب اصلاطوں کا تاموروں کا انت کا ما یا ابود او ان نف الفی اموالنا ما ماں نشا شاہب بڑے تعجب کی بات ہے یا شعیب آ کا کیا تیری سلاد تاموروں کا تمہیں یہ حکم دیتی ہے یہ پٹی تمہیں نماز پڑھاتی ہم نے تو سمجھا تھا چلو تم ہماری قوم کے نیک بچے ہو سالے بچے ہو ہنار بچے ہو اس لائن میں لگ گئے ہو تو وچ ڈاکٹر کی ضرورت نہیں رہے گی اپنے قبیلے کا بیچ ڈاکٹر ہو گیا دم درود کر دیا کرے گا بچے کی نظر اتار دیا کرے گا ہم تو خوش ہوتے تھے کہ تیری نمازوں کا کوئی فائدہ ہوگا مگر تیری نمازیں تو بڑے سائڈ افیکٹس ہیں بھائی ان کی یہ پٹی تمہیں تیری نمازوں نے پڑھائی ہے اصلاح تو کرتا موقع نہ تو روکا مائ آب آباؤ یہ پٹی تمہیں نماز پڑھاتی ہے کہ ہم ان کی بندگی نہ کریں جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آ رہے ہیں آؤ یا نف الا فی ام والنا فی ام مانشا یا یہ کہ ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کریں اور ان نفالا یا ہم نہ کریں فی ام مانشا مال ہمارا مرضی کسی اور کی بڑی خطرناک نمازیں بھائی اصلا تو کا تا مرکا یہ تھا نا اس وقت نماز کی کافیت کیا ان نسلات تنہا عن الفحشاء والمنکر یہ بے حیائی کے کاموں سے برے کاموں سے روکتی ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سلاد آپ کی تو بہت لمبی ٹانگیں اس کی ہمارے بزنس میں آ گھسی ہیں مال ہمارا ہے تو مرضی ہماری کیوں نہ ہو یہ وہ نفسیات ہے جس کو اسلام توڑتا ہے کہتا نہیں تیرا سب کچھ اللہ کا ہے کلمے کی لا جو ہے نا لا یہ وہ کالا ناگ ہے جو تیرے نفس اور تیری میں سمیت تیرے مال سمیت ہر چیز کو ڈس کے ختم کر دیتا جب تک یہ نہ لڑے بندے کو تب تک اس کا کلمہ حقیقی نہیں ہوتا وہ جو اس نے کہا نا تکیے دار فقیر نو شالہ لادا ناگ لڑے وہ لا والا ہے فرمایا ان اللہ اشترا من اشترامین فسم و الجنہ پہلا سودا یہ لا اللہ سودا ہے ایگریمنٹ تیرا مال اور تیری جان میری ہے اس لا کے ذریعے بندہ اپنے آپ سے بھی قبضہ اٹھا دیتا اپنی مرضی نہیں کہہ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا اپنی مرضی سے کہ مجھے جلا دینا نہیں یہ تیرا ہے ہی نہیں ہے یہ تو جس کا ہے وہ طریقہ طے کرے گا کہ تجھے دفنانا یا تجھے جلانا ہے. تو نہیں کر سکتا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ نماز اور بزنس کا کیا تعلق ہے جو ہماری حکومت کی سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ یہ نماز اور یہ حکومت کا آپس میں تعلق کیا ہے یار یہ لوگ کیا ہے سمجھ نہیں آ رہا ہم کبھی مسجد میں گئے یہ کیوں ادھر آتے ہیں کیفیت جب نمازی حکمران ہوگا تو کبھی ڈکٹیٹر نہیں بنے وہ کسی کا پابند ہوگا وہ امین ہوگا یہ کیفیت اس کے ساتھ جائے گی لیکن یہ نیچے کام نہیں کرتی تو اتنی اوپر جا کے کہاں کام کرے گی یہ نیچے ہماری نمازیں بھی اتنی کمزور ہیں اکبر الہبادی نے غالبن کہا تھا کہ کمزور ہے میری صحت بھی کمزور میری بیماری بھی جب اچھا تھا کچھ کر نہ سکا بیمار پڑا تو مر نہ سکا دونوں ہی کمزور نہ تو ہم اس نماز کا پیچھا چھوڑتے ہیں ڈنڈے کا ڈر ہے وہ کالا ناگ جو قبر میں جس کے سر پر بال کو نہیں ہے جس کے زہر کا ایک کترا سمندر کے پانیوں میں ڈال دیا جائے تو سارے سمندر کڑوے ہو جائیں اور زمین پر اس کا ایک کترا ڈال دیا جائے تو قیامت تک سبزہ پیدا نہ کرے اب ڈر ہے نا لیکن پیار سے ہم پڑتے نہیں ہیں لہذا تبدیلی کوئی نہیں آتی آپ ایک کورس پورا کر لیں آپ ایک دفعہ باتیں بھرنا چاہتے ہیں پاکستان ایک دفعہ آپ باتیں بھر رہے ہیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے کیسٹ چل رہی ہے آپ جب تھک ہوئی تو آپ نے پیچھے کر کے پھر سنا کہ بات کہاں ختم ہوئی تھی تاکہ دوسری طرف وہیں سے شروع کی جائے تو پتہ چلا ریکارڈنگ ہی کوئی نہیں ہوئی بندہ گلا پھار پاڑ کے تھک جا تقریر کر کر اب ظاہر ہے پھر اس نے شروع کیا بسم اللہ کر پھر جب اس نے سنا تو پھر کوئی نہیں تو یا تو وہ کیسے توڑ دے گا اگر پیسے چار ہوئے تو ٹیپ توڑ دے گا پچاس سال ہو گیا ریکارڈ کرتے کرتے رب کو تمہارے اوپر ریکارڈنگ کوئی نہیں ہوتی باہر نکلتے ہو پھر جیسے تھے مثال دیتا ہوں ہمارے یہاں جب جان باز فوج کی ٹریننگ شروع ہوئی تھی سیونٹیز کی بات ہے تو اس میں ہمیں بھی جنون آیا کہ یہ جو انگریزی اصطلاحات ہیں ان کو ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں اور اس کا اٹینشن کا تو اس میں وہ کہتے تھے ہوشیار باش اب انگریزی چھوڑ کے ہم نے فارسی پکڑ لی ہماری تو زبان ہی کوئی نہیں نا اردو تو زبان ہی جو ہے وہ چوچوں کا مربع ہے تو اٹینشن کو ہم کہتے تھے ہوشیار باش اور اسٹینڈ ایٹیز کو ہم کیا کہتے تھے جیسے تھے یہ اس وقت کاشن ہوتا تھا آپ جو یہ مسجد میں گھستے ہیں تو ہوشیار باش اور سیڑھیاں اترتے ہیں تو جیسے تھے ایسے ہی چور ڈاکو فراڈی جوتی دوسرے کے پہن کے چلے جاتے کیا, بھر؟ کیا سمجھتے ہیں آپ رب تمہاری نمازیں اٹھا کر منہ پر نہیں مارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تو سارے پڑھتے ہیں مگر ان میں سے کسی کو اس کا دسواں حصہ ملتا ہے کسی کو نواں ملتا ہے کسی کو آٹھواں ملتا ہے کسی کو ساتواں ملتا ہے کسی کو یہاں تک کسی کو کچھ نہیں ملتا اور اس کی نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی یہ ہے فیف ہند تے دغا بازی لوگ دیکھیں میراب پڑی ہوئی اور باجو عشق نماز پکھنڈ یہ پکھنڈ ہے یہ قیامت کا دن پتا چلے گا اگر نماز بندے کے کردار کو تبدیل نہیں کرتی اتنی ہائی پوٹینسی لے کر بھی تو مقصد تو یہ ہے اگر کردار تبدیل نہیں ہونا یہ عبادات جو بنائی گئی تھی اس لیے بنائی گئی تھی کہ دنیا میں فائدہ ہو معاشرے کو اور معاشرہ جنت ہو جائے جنت بن جائے معاشرہ مسلمانوں کا کم از کم معاشرہ جو ہے وہ اشدا والار رو ہما بہنا ہم ترا ہم رکان سجداد جب تک وہ نہ پتلا وہ ردوانا سیما سوجود ان کے سجدے رائے گاہ نہیں جاتے ان کے سجدے ان کے چہروں پر سیو ہو جاتے ہیں ڈیسک ٹاپ پر بعض بندے ہوتے ہیں ایسے کہ دیکھ کے کوئی رشتے داری نہ ہو کوئی وقفیت نہ ہو تو بندہ بہانہ ڈھونڈتا ہے یار سلح کے بندے سے بات کر دل کھینچتا ہے اس کے بات کرنے کا بہانہ آدمی ڈھونڈتا ہے کشش ہوتی ہے اس کے چہرے میں وہ سجدے ہوتے ہیں اس کے چہرے بعض وہ ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس بیٹھ جائیں تو بندہ کہتا ہے یار کب جائے گا تو جان چھوٹے سیما فی وجوہ ان کے چہروں پر سیما امپیکٹ ہوتا ہے ان کے سجدوں کا چہرہ کالا بھی ہو تو وہ سجدے بندے کو کھینچتے ہیں کشش ہوتی ہے اس قرآن یہی کہتا ہے ان کو سیو کرو ان کو محفوظ کرو اور معاشرے میں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کلیلہ نسو قسم ہو کلیلہ یہ تحجد کا حکم ہو رہا ہے ابھی چونکہ دوسری نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں تو رب سے رابطے کے لیے جیسے موسا علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا عقم صلاح ذکری جب میرے ساتھ کنٹیکٹ کی ضرورت محسوس ہو تو نماز کی نیت کر لینا رابطہ ہارٹ لائن پہ قائم ہو جائے گا عقم صلاحت علیہ ایسے ہی حضور کو کہا گیا ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی کہا گیا قم اللہ اللہ کا لیلا نصف ہوا ون کسمنوں ہو یہ حضور پر تحجد فرض کی گئی بعد میں نمازیں فرض ہو جانے کے بعد بھی حضور پر یہ فرضیت برقرار رہی اور حضور آخر تک اس کو پڑھتے رہے اور جس دن نہیں پڑھ سکے کزا کے یعنی وہاں یہ ڈسکاؤنٹ نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جو ہمارے ایم ایل ہوتے ہیں لیجسلیٹر قانون بنانے والے ان پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا ان کی گاڑیوں کے شیشے بھی کالے ہونے چاہیے بغیر نمبر پلیٹ کے بھی گھومیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے کہ رسول پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا تم فجر میں جا کے نماز پڑھو رسول چونکہ ساری دانت بچارے وہ کرتے رہے تبلیغ بھی کرتے رہے دن کو اور بھی انہیں جا کے کرنی ہے اللہ وہ فجر کی نماز معاف ہے وہ دس بجے پڑھیں گے نہیں باقی پہ پانچ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سات دار کے دکھایا ہے تو وہاں فرمایا میں آیا ان کا فن نہارے سب طویلا این آپ کو دن میں بڑی تیراکی کرنی بڑی مشقت کرنی ہے بڑی تگ و د کرنی ہے بڑی باغ دوڑ کرنی ہے کلن فیفالا کے یسباہون سارے تیر رہے ہیں ان کا فن نہارے سب طویلا آپ کو بڑا تف جاب کرنا ہے دن کو تو اگر ہمارا ہماری نفسیات ہوتی تو پھر تو یہ تھا کہ پھر آپ رات کو آرام سے سوئیں فرمایا نہیں تو مل نہیں رہا اتنی چارجنگ زیادہ چاہیے نسف ہوا اب ان کو سمنو آدھی یا سے کچھ کم یا اس سے زیادہ اس لیے کہ آپ کو کام کرنا ہے تو معاشرے میں اگر ہمیں کام کرنا ہے تو نماز کو محفوظ رکھ کے سیو کر کے ہمیں لے کے جانا ہے دکان میں بھی نماز ہمارے ساتھ ہو اور بندہ وہاں بھی اسی کیفیت میں ہو بندہ وہاں بھی اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ لذت جب ملی نہیں ایک آدمی عام کھاتا ہے تو بعد میں بھی وہ چٹارے لیتا رہتا نا اس کی خوشبو کے بھی مزے لیتا رہتا جس نے کھائی ہی نہیں وہ دوسرے کو دیکھ کے تو منہ نہیں پلوک سکتا یہاں مزہ آئے گا تو دکان میں وہ یاد آئے گا نا جب ہوئے ہی نہیں ہے مزہ آئے ہی کوئی نہیں ہے جان چھڑا کے گیا یہاں سے تو وہاں کا یاد آئے جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہوگی ان کی آنکھیں جو ہے وہ وہاں پہ اس ٹھنڈ کو یاد رکھیں گے اور دوسری چیزوں کو دیکھ کے جھک جائیں گے نا کہ کہیں وہ ٹھنڈ خراب نہ ہو باہر لوگ کوئی مزے دار چیز کھا لیتے ہیں. پھر کہتے ہیں یار اس کے اوپر کوئی پیشکش کریں یہ کہتے ہیں یار نہیں وہ مزہ خراب نہیں کرنا ہو جو پہلی چیز کا سواد آیا ہوا ہے اوپر سے یہ کھائی تو وہ تو خراب ہو جائے گا جس کو یہاں مزہ آیا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے اللہ کی قسم وہ باہر اور کوئی سواد نہیں لیتا کہیں یہ خراب نہ ہو وہ جو لچکورہ تو آئی نہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ٹھنڈک کیوں ہے کچھ ملا تو ٹھنڈک کیفیت کوئی نہیں رہی ہے نماز میں جان کوئی نہیں ہے روح نماز ہے بدن ہے نا بس کبھی ہم نے غور کیا ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں کس سے باتیں کر رہے ہیں خوشور سورہ مومنون شروع ہوتی ہے میں انشاءاللہ اس کا بھی اور سورہ معارج کا بھی جس کا بھی پڑھا لذن و مالا سلا امدائم اس کا کوشش کریں گے اگلے جمعے میں دونوں کا تقابل کر کے ان کا ان کی درس کی اس میں جو بات کی گئی وہ کہا گیا کہ کا دفلا المنون الزین اللہ صلاطم خاشون نے جن کی نمازوں میں خوشو ہوتا ہے یعنی سٹارٹنگ جب کی تعریف کی تو نماز سے شروع کی اور اس کے بعد بیان کرنے کے بعد نماز پہ اس کو بند کیا اللہ زین سلا یحافظون نماز کے درمیان یہ کریکٹر چاہیے خشور رب کے سامنے آؤ وہ بھی لوگ تھے امام زین العابدین تھے وضو کرتے تھے جو جو وضو نزدیک لگتا جاتا تھا رنگ پیلا پڑنا شروع ہو جاتا تھا رب کے دربار میں جا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا مسجد میں گھستے ہیں باتیں کرتے کرتے آتے ہیں موبائل بج رہے ہوتے ہیں اتنی تکلیف نہیں ہوتی کہ اس کو سائلنٹ پہ کر لیں یا اس کو وائبریشن پہ لگا لیں یا اس کو بند کر دیں دس منٹ ہے اس میں بھی خیانت کرتے ہو رب کا دربار ہے رب سے باتیں ہو رہی ہیں تمہاری المسلی یونان جی رب بہ پڑھنے والا سلاد قائم کرنے والا نماز میں جو کھڑا ہوتا ہے وہ رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے اس سے کوئی اور کلوزسٹ کوئی ہے کوئی پوزیشن جب تم سجدہ کرتے ہو تو رب کے قدموں میں تمہارا سر ہوتا اس سے بڑی بات کیا ہے اسی لیے تو دل نہیں کرتا تھا جس سے محبت ہو سارا اگر ایک کمی کی طرف کہ ساری جو بس کی گانٹ وہ یہ ہے کہ ہمیں رب سے پیار کوئی نہیں ورکنگ ریلیشن شپ ہے چونکہ مسلمان معاشرے میں پیدا ہو گئے ہیں تو اب اس کے بغیر کام چلتا کوئی نہیں ہے دھکا لگ رہا چونکہ اس ایمان سے ہمارا کوئی گاٹا نہیں ہے لہذا چل رہا ہے اگر گیون ٹیک کہ یہ, یہ, یہ, یہ چھوڑنا پڑے گا تو پھر پتا چلے اور قدم قدم پر یہ امتحان ہمارے ہوتے رہتے ہیں اور ہم اس کو اخذ کرتے اور اس کو چھوڑتے رہتے ہیں ہر لمحہ ایک امتحان کا لمحہ ہمیں پتہ نہیں ہے پتہ اس دن چلے گا جس دن ریزلٹ آؤٹ ہوگا کبھی ہم دس درم کے بدلے اس کو بیچ دیتے ہیں ہمیں پتا کوئی نہیں ہوتا کہ ہم نے اللہ کے قانون کو چھوڑ کے اس چیز کو جب اخذ کیا تو اس کا مطلب کیا ہمیں رب سے پیار کوئی نہیں ہے ورکنگ ریلیشن شپ چل رہی ہے ٹھیک ہے وہ ہمارا کوئی نقصان نہیں کرتا نہ ہم دگے فراڈ سے رکتے ہیں نہ ہم جھوٹ چوری سے روکتے ہیں نام خیاانت سے روکتے ہیں نہ بدائدی سے روکتے ہیں, ہیں چونکہ ایمان لانے پر ہمارا نقصان کوئی نہیں ہے ہمارا اپنا کام چل رہا ہے ہمارا پروفیشن چل رہا ہے لہذا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جس دن اس نے ہماری راہ میں رکاوٹ اڑ اڑانے کی کوشش کی جیسے پی سی او میں کہا گیا کہ جب تک آپ چیف ایکزیکٹو کے فیصلوں کو چیلنج نہ کرے تو آپ کا عدلیہ قائم ہے بڑی آزاد ہے غریبوں کو لٹکا سکتی ہے ان کے کپڑے اتار سکتی ہے جس دن اس نے ان کا رستہ کاٹنے کی کوشش کی اس دن ان کا آڈر اوپر ہوگا تمہارا نیچے ہوگا پی سی او کا مطلب یہی پرسنل کمٹمنٹ آرڈر ہے اسی طریقے سے رب ہم چل رہے ہیں. اس لیے کہ ہماری دگا اور یہ سارا کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہے ساتھ ساتھ رب اور ایمان بھی ہم نے جس دن رب نے ہمارا رستہ روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ نہیں کرو اس دن رست اللہ کا رستہ الگ ہمارا رستہ الگ محبت کس کو کہتے ہیں یہ وہی جانتا ہے جو نیا مسلمان جو رشتہ دار چھوڑ کے آیا ہے جس پاسپورٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہم قادیانی بن کر جاتے ہیں ایمان بیچ کے جاتے ہیں اس کو لات مار کے آیا ہے جن سہولتوں کے لیے ہم پتہ نہیں کیا کچھ کرتے وہ سب کچھ چھوڑ کے آیا ہے کس لیے چھوڑ کے آیا کسی سے پیار ہے تو چھوڑے جو مزہ اس کی نمازوں میں نا ہماری نمازوں میں نہیں ہے مجھے جب بھی کوئی نو مسلم ملتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی ابتدا میں کم از کم ایک نماز تو پڑھ لوں اس لیے کہ میری نماز اور اس کی نماز میں بہت فرق ہے میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ ایک بھی قبول ہو گئی نا اللہ کے یہاں تو بیڑا پار ہو جائے گا اصل مسئلہ تو ہے نا کہ رب راضی ہو جائے وہ کسی ایک پہ بھی راضی ہو جائے تو سارے معاف تو اصل جو کمی ہے وہ رب سے پیار کی کمی ہے اس کے احسانات کو یاد کرو اپنی تخلیق کو یاد کرو ہم کیا تھے کہاں سے اٹھایا کس حال سے نکالا کہاں پہنچایا آج ہم کہاں ہیں یہ شکریہ کے جو جذبات ہیں نا اللہ تعالیٰ بار بار بتاتا ہے پلٹا کے کہ دیکھو فلی درل انسان و مما خلک مماین دافک یا خروج و سل بے وتر آئے دیکھو صحیح فلی درل انسان اللہ تا کھانے کو تو دیکھ تو کہاں سے آتا ہے یار تیرے منہ میں لکما پہنچانے کے لیے کائنات کا کیا سسٹم کام کر رہا ہے سورج کیا کر رہا ہے ہوائیں کیا کر رہی ہیں موسم کیا کر رہے ہیں بجلی کا اس میں کیا کردار ہے زمین کی قوتوں کا کیا کردار ہے اور تیرے منہ تک اس لکمے کو آنے میں پتہ نہیں کتنے کام کرنے والے لگے ہوئے ہیں اور اس نے لگائے ہوئے ہیں تیرے بس کی بات نہیں ہے پیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا احسانات کو یاد کریں گے تو وہ جذبہ ابرے گا شکر کا جذبہ جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تاج الفاظ رن یدن اے اللہ کسی فاجر کا میرے اوپر ہاتھ نہ ہونے دینا میرے اوپر احسان نہ ہونے دینا یو ہب ہوں بھی میرا دل اس سے محبت کرنے لگ جائے جو احسان کرتا ہے نا دل اس سے پیار کرتا ہے وہ کوئی بھی ہو آپ کی گاڑی کا کوئی بھی آپ کے پاس ٹھپنی نہیں ہے گاڑی کھڑی آپ دے رستے میں ادھر بھی سہرہ ادھر بھی سہرہ ہے ایک بندہ آ کے اپنی ٹپنی آپ کو ادھار دے دیتا کہتا یہ فون نمبر ہے یار جب تم شہر آؤ گے تو یہ فون کر کے مجھے بتانا لوکیشن میں لے جاؤں گا خود آ کے تو آپ اس سے اس کا مذہب کوئی نہیں پوچھتے آپ کے دل جذبات سے بھر جاتا ہے شکری سے اور آپ جب بھی کہیں گے کہ یار ایک بڑا شریف آدمی آ پھر وہاں پہ بڑا نیک آدمی آ پھر وہاں پہ اب آپ کو کوئی پتہ نہیں وہ نماز بھی پڑھتا ہے کہ کوئی نہیں پڑھتا تو قدرتن یہ شکر کا جذبہ پیار سے جوڑ دیتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کریں گے آپ آنکھیں بند کر کے اور یہ روزانہ ریل چلا کے نا یار سونے سے پہلے تو یہ چلا کے اور رب کا شکر ادا کر کے پیار کے ساتھ سیل کر کے سویا کرو پتہ نہیں صبح اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے واخر داوان الحمد للہ رب